اور اس کے کراتی پر ایک جھوٹا خون لگا لائے کہا بلکہ تمہارے دلوں نے ایک بات تمہارے واسطے بنال ہے تو صبر اچھا اور اللہ ہی مدد چاہتا ہوں ان باتوں پر جو تم بتا رہے ہو